شامد آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سہری قائم تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے دیکھتے ہیں کون اور کہاں سے کال کریں السلام علیکم وعلیکم السلام جی میں برمی سے بول رہا ہوں جی فرمائیے کون صاحب ہیلو جی جی فرمائیے جی میرے پاس کریڈٹ نہیں ہے میں نے سوال ادھر لکھوا لیا ہے اگر ان کریڈٹ ختم ہو گئے تو ان سے پوچھ لیجیے گا اور مجھے جو ہے نا جواب دیجیے گا میرا سوال یہ ہے کہ جو عزیز پاک ہے کہ جس نے میری قبر کی ایمان کی حالت میں زیارت کی اس پر میری شفا واجب ہو جاتی ہے جی جی جی تو میں نے پوچھا یہ کہ ادھر تو وہ جو ہے نا وہ نجد والوں نے جاری لگا دی ہے تو کبا تو نظر ہی نہیں آتی اچھا ٹھیک ہے بالکل آپ کا سوال تقریباً سمجھنا آ بہت شکریہ کال کرنے کا مجھے سب سوالات کافی کچھ ہو گئے ہاں لے لیتے ہیں ایک بہن نے فرمایا کہ کثرت درود اگر کوئی کرتا ہو تو کیا وزو لازم ہے تو چاہے ایک بار درود پڑیں چاہے کثرت سے پڑھیں وضو اس کے لیے لازم نہیں ہوتا ہے لیکن ادب کا تقاضہ یہی ہے کہ باوجود پڑھیں گے تو انشاءاللہ برکات زیادہ ہوں گے اور ادب بھی یہی ہے ایک بھائی نے کہا کہ والدین تو اپنے حقوق یاد رکھتے ہیں لیکن اولاد کی تربیت نہیں کرتے تو حقوق کا مطالبہ کیا جاتا ہے اولاد سے اور پھر اگر اولاد حقوق نہ دے تو ان کو نافرمان کہا جاتا ہے ایسے اولاد کے لیے شرع حکم کیا ہوگا تو ہم نے اس پہ پورا اولاد تربیت کے اوپر گفتگو کی تھی بہرحال مختصراً یہ ہے کہ جس طریقے سے اولاد حقوق کی عدم ادائیگی کی بنا پر قابل گرفت ہے اسی طرح والدین بھی قابل گرفت ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ والدین اولاد کی گرفت کر سکتے ہیں لیکن اولاد کو والدین کی گرفت نہیں کرنی چاہیے ادب کا تقاضا یہ ہے بلکہ یہ بھی ان کو تانہ نہ دیں کہ آپ کی گرفت آخرت میں ہوگی بلکہ ہمیں ادب کے ساتھ ہی رہنا چاہیے لیکن خود والدین یہ کوشش کریں اور اگر ہم بھی جیسے والد ہیں تو ہم بھی, ہم بھی اپنے بارے میں غور کریں کہ ہمیں بھارت آخرت میں حساب و کتاب دینا ہے ماں ہونا یا باپ ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ میدان معاشر میں ان کے ان منصب کو دیکھ کر انہیں حساب و کتاب سے آزاد کر دیا جائے گا ان سے باقاعدہ حساب ہوگا ایک بھائی نے کہا کہ یہ کسی نے کہا ہے کہ نماز کے بعد ایک دو بار تو سرکار نے دعا مانگی لیکن ہم نے اس کو رسم بنا لیا ہے تو اگر رسم کسی اچھی چیز کی پڑ جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی فیل کو کثرت سے کرنا یہ اس فیل کو کسرت سے کرنے کی دلیل نہیں ہوتا اگر آپ سے ایک دفعہ بھی ایک فعل منقول ہو جائے تو اس کے مستحب ہونے کے لیے کافی ہے اور اس مستحق چیز باعث بلندی درجات ہوتی ہے تو اس کو بوجھ نہ سمجھا جائے لہٰذا اس شی کرنے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے اور دوسرا علمی لحاظ سے میں یہ بھی ارض کر دوں گا جتنی دعا کی فضیلت کی احادیث ہیں وہ مطلق ہیں ان میں مقام اور وقت کی کوئی قید نہیں ہے یاد اگر آپ نماز کے بعد بھی دعا مانگیں گے تو انہی احادیث پر عمل کہلائے گا جو مطلب بیان کی گئی ہیں اس میں کوئی حرض نہیں ہے بھائی نے کہا بات کہتے ہیں کہ صرف قرآن ترجمہ پڑھو قرآن کا یہ سالے ثواب وغیرہ نہ کریں لوگ اس طرح اپنا علم جھاڑنے کے لیے بھی نہیں اس طرح کی باتیں کرتے کہ ہمیں نے بڑا ایسا تو ایک دو دفعہ ہی ہوا ہے میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ جمہور کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کا ایک ذہن پیدا ہو گیا ہے کہ اگر آپ نمایاں ہونا چاہتے ہیں لوگوں کے توجہ کا مرکز بننا چاہتے ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ پندرہ سال کے اندر جو وہ علماء اور فقہ جن پر اللہ کی خاص رحمتیں تھیں جو تخبہ کے پیکر تھے ان کی کسی بات کو غلط قرار دے دو تو اب عوام کی نباہوں میں فوراً اثر ہو جائیں گے کیا کہیں گے مطلب ایک اپنا علم جھاڑنے کے لیے ظاہر کرنے کے لیے کہ مجھے بڑا علم ہے اتنا تو اس دفعہ کیا گیا اتنا اتنا کیا کرتے ہر ہفتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کرتے تھے اور بڑی روٹین کے ساتھ جایا کرتے تھے ہم نے سے تو کوئی ایسا نہیں کرتا یہ یہ بات جو مفتی صاحب نے کہی بالکل درست بات ہے کہ بعض دفعہ اپنی شہرت حاصل کرنے کے لیے بزرگوں سے اولیاء اکرام سے اکادری سے اختلاف کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ درست نہیں یہ طریقہ درست ہے یعنی اپنے آپ کو ایک الگ اور نمایاں طور پر پیش کرنے کا ایک معقول ذریعہ اب اس میں جو ہوتا ہے کہ عوام انتشار کا شکار ہوتی ہے بعض لیکن میں نے یہ دیکھا ہے الحمد اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کی حفاظت ہے جو اقابرین کی مخالفت کرے